جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلی صل اللہ, علی صل اللہ علیہ وسلم مندی چینل کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف ترمزی کتاب العلم میں آقاب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حالت میں کر کے تیرے دل میں کسی اور کا کینا نہ ہو پھر مزید فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہاں میں آپ کی توجہ حدیث مبارکہ کے اس جملے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اب سنت کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے فیض القدیر میں علامہ عبدالرؤف رحمت اللہ تعالی اس جملے کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سنت کو زندہ کرنے سے مراد سنت کا علم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا اس کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اس کو پھیلانا ہے گویا کہ یہ جو ریفارمیشن کا کام ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو جو عام کرنے کا کام ہے یہ جو سنت کی تبلیغ اور سنت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا عمل ہے یہ اتنا عظیم و شان ہے کہ اس سنت کے پیغام کو عام کرنے والے مسلح کو جنت الفردوس میں پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا اب ہم نے بہت سے دین کی خدمت کرنے والے دیکھے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا انداز ہے اور اس امت مسلمہ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر نیکی کی دعوت کو دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا لازم فرما دیا ہے اللہ اکبر اب سوال ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں مسلحین کے حوالے سے نیکی کی دعوت دینے والے ان نیک لوگوں کے حوالے سے بھی مختلف سوالات ہوتے ہیں انہیں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر بعض اوقات کسی مسلح کی کوئی غلطی سامنے آتی ہے یا اس کے کردار میں کوئی جھول نظر آتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اب اس کے جواب میں اگر یہ جواب دیا جائے کہ ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی آپ ان کے کال کو لیں ان کے عمل کو نظر انداز کر دیں تو اس پر پھر ایک اور طوفان سا کھڑا ہو جاتا ہے اچھا مساف اب یہ جو سچویشن ہے کہ جس میں کسی مسلح کی غلطی پکڑی گئی جب اس غلطی پہ انگلی اٹھائی گئی تو جواب یہ دیا گیا کہ ان کے کال کو لیجے ان کے عمل کو چھوڑ دیجے تو اس سچویشن میں یہ جواب دینا یہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارت یہ ہے کہ ایک ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو غلطی جو ہے وہ تو غیر انبیاء سے ہو ہی سکتی ہے اس لیے اگر ایک آدمی کا کردار مجموعی طور پہ بہت اچھا ہے اب اگر اس سے کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو بہرحال اس کی اصلاح کی جائے گی لیکن اس کے اوپر کو بہت زیادہ کلام نہیں کیا جائے گا یہ تو ایک ہماری بڑی بنیادی سی بات ہے ایک یہ ہے کہ کردار ہی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ایک آدمی لوگوں کی اصلاح کا دعوے دار ہے وہ قوم کے اندر کوئی بھلے کا کام کرنا چاہتا ہے اور ان کی اصلاح کا جو ہے نا وہ بیڑا اٹھاتا ہے تو اب اس صورت کے اندر اس کے کردار کے اوپر جو ہے وہ لوگ نظر کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایک کریکٹر لیس آدمی ہے اس کا کردار جو ہے وہ بذات خود ہی اچھا نہیں ہے اس کے معاملات اخلاقیات کے حوالے سے بہت برے ہیں مالی معاملات اس کے بہت خراب ہے اب ایسی صورت میں اگر کہا جائے کہ بھائی جو مسلح ہے اور جو قوم کا لیڈر بننے جا رہا ہے اس کا اپنا کردار کیا ہے تو اس پر اس کے ماننے والے یہ بولیں کہ جناب آپ کسی کے قول کو نہ دیکھیں اس کے عمل کو دیکھیں کہ وہ تمہارے لیے کیا کر رہا ہے اس کے اوپر جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ذاتی عمل کیا یہ نہ دیکھیں وہ لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے اسے دیکھیں جو وہ بات سمجھا رہا ہے اسے دیکھے کہ وہ کیا ہے اب اس میں یہ لوگ کیوں کہتے ہیں اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں اس کے لیولس مختلف ہو سکتے ہیں ایک تو عوامی سا لیول ہو سکتا ہے گلی محلے کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے ایک اسے بڑے لیول پہ کرنا چاہتا ہے اس کی نوعیت اور ہے ایک ملکی سطح پہ کرنا چاہتا ہے اس کی نوعیت اور اور ہو جاتی ہے ایک آدمی اپنے آپ کو پوری دنیا کا مسئلہ سمجھتا ہے یا لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے اس کی بات سنو اس کے عمل کو نہ دیکھو اس میں یا تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ خود لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہوتا اب اگر کردار کی بات کریں گے تو خود پکڑے جائیں گے لہذا وہ بنیاد ہی لوگوں کے دل و دماغ سے ڈھانا چاہتے کہ بھائی کردار نہیں دیکھو کسی کا اس کی باتیں دیکھو وہ oh بات Allah. کیا کر رہا ہے بہت گہری یہ اگر لوگ اس کو مان لیں گے اس بات کو کہ کردار نے کسی کا دیکھنا اس کی باتیں ہی دیکھنی ہیں تو پھر تو لوگ اس کو لیڈر مان لیں گے لیکن اگر بے کردار آدمی کے کردار کو دیکھا جائے گا تو اس کو لیڈر کوئی نہیں مانے گا تو لہذا وہ پہلے سے بنیاد مرہدم کرنا چاہتا ہے ایک بات دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمین میں اور اپنے پیشواؤں کے اندر شمار کرتے ہیں اللہ تعالی کے نبیوں کو ٹھیک ہے کہ کائنات میں جو سب سے بہترین مسلمین آئے جو سب سے بہترین راہبر آئے رہنما آئے لیڈر آئے وہ اللہ تعالی کے نبی تھے اب کسی بھی شخص کا اگر کوئی قول کسی کا کوئی انڈیا کسی کا کوئی نظریہ امبیا علی مسلط کی تعلیمات کے برخلاف ہوگا تو وہ نظریہ بردود ہو جائے گا ٹھیک نبیوں کے مقابلے میں جو نظریہ پیش کیا جائے گا وہ نبی. مردود ہو جائے گا لیکن چونکہ ساری دنیا میں سارے لوگ تو نبیوں کو نہیں مانتے ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو مثال کے طور پہ ہمارے نبی علیہ سلاط والسلام کو نہیں مانتی <تصفح> اچھا اس کے بعد کچھ وہ ہیں کہ جو حضرت عیسائی سلاۃ والسلام کو ماننے والے حضرت موسی علیہ السلام کو ماننے والے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے لیکن وہ لوگ کہ جو نبیوں سے بالکل دور ہیں بڑے بڑے فلسفیوں کو ماننے والے بڑے بڑے دانشوروں کو ماننے والے بڑے بڑے سائنس دانوں کو ماننے والے اور ان کے نظریہ حیات پر چلنے والے اب ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمارے دین سے دور ہیں آسمانی مذاہب سے دور ہیں یا آسمانی مذاہب کے منکر ہیں انہوں نے منوانا ہے اپنے فلسفی لیڈروں کو اور فلسفی لیڈروں کی اکثریت بے کردار بد کردار اور بد عمل تھی جی ایسے آپ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے فلسفیوں کے نام ہیں ان میں کچھ وہ ہیں کہ جن کا ذاتی کردار بہرحال بہتر تھا جی. لیکن عمل کی حد تک ایمان کے اعتبار سے نہیں بات کر رہا عمل کے اعتبار سے کہ وہ بد دیانت نہیں تھے بد کردار نہیں تھے بد اخلاق نہیں تھے عورتوں کے معاملات میں ان کی ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں ٹھیک جی. لیکن ابھی جو پچھلی تین چار سدیاں گزری ہیں جی جی جی. ان سدیوں میں جو بڑے بڑے فلسفی ہیں جی جی. ان کی اکثریت انتہائی بد کردار جی. زندگی ان کی غلاثت کے اندر گزری ہوئی عورتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے کتنے گھروں کو انہوں نے برباد کیا ان کی آدمی ان کے طرز عمل کو دیکھتا ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کو تو اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے یہ لیکن خود ان کا ذاتی کردار اتنا گندا اتنا گنؤنا اور اتنا غلیظ تھا تو اب اگر وہ کردار سامنے آئے لوگوں کے تو ان فلسفیوں کو لیڈر کون مانے فلاں کا فلسفہ بڑا شاندار ہے جی ایم. یہ پندرہویں صدی کا فلاں فلسفی یہ روس کا فلاں فلسفی یہ جی فرانس کا فلاں مشہور دانشور یہ جی یورپ کا فلاں مشہور دانشور ان مشہور دانشوروں کی ذرا زندگی پڑھ کے دیکھیں ان کا کردار پڑھیں اس میں جو گندگی نظر آئے گی جی وہ ہمارے ہاں کے کسی گھٹیا محلے میں رہنے والے لوگوں کا کردار سامنے آ جاتا ہے اب اگر اس کردار کے ساتھ ان کا نظریہ پیش کریں کہ جس موصوف کا اس وقت نظریہ یاد یورپ یا, یا یہ ممالک یا یہ جتنے منکرین اسلام ہے یہ پیش کرتے ہیں کہ زندگی چلانی ہے عمل کرنی ہے نا تو اس طرح زندگی اگر صحیح طریقے سے گزارنی آزادی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ گزارنی ہے نا تو یہ فلاں فلسفی کا جو نقطۂ نظر ہے اور حیات ہے یہ سب سے بہتری ہے تو ہماری ارض یہ ہوتی ہے کہ ذرا ان کا کردار بھی پیش کر دیں کہ جو دوسروں کو اتنے اچھے سے لیکچر دے رہا ہے اس کا اپنا کردار کیسا تھا اس کے کردار کو اولن بیان نہیں کریں گے خاص طور پہ جو ہمارے دیسی لبرل پاکستان کے ہوتے نا یہ تو بالکل بیان نہیں کرتے مغرب والوں کی نظر میں تو چونکہ وہ کردار ایسا وہ ہوتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا وہ تو کھل کے بیان بھی کر دیتے لیکن ہمارے والے کبھی نہیں بیان کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں فطری طور پر ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی جو بندہ بے کردار ہے نا اس کی بات پہ چلنا ہی نہیں ہم نے تو اب انہوں نے چونکہ ان کے نظریہ حیات کو لوگوں پہ نافذ کرنا ہے لبرلس نے ان کے نظریہ حیات کو لوگوں پہ نافذ کرنا ہے تو وہ سب سے پہلی بات جو رکاوٹ بنے گی ان کے نظر حیات کو نافذ کرنے میں اور کردار بنے گا تو وہ کہتے یار کردار کو کیوں دیکھتے ہو کسی کے آپ کسی کے عمل کو کیوں دیکھتے ہو بہت اس کی بات دیکھو وہ کیا کر رہا ہے اس کی باتیں دیکھو وہ کیا کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اب اس کے وہ جو زندگی ہے اس پہ پر پردہ ڈال دیں گے اور اس کے نظریات کو بڑا چڑھا کے بیان کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کا کردار گٹیا ہوگا نا اس کی سوچ کبھی بڑھیا نہیں ہو سکتی جس کا کردار گھٹیا ہے اس کے نظریات بہت اعلیٰ نہیں ہو سکتے دی دی دی اس کے نظریات کے پیچھے وہ ظلمت اور وہ تاریخی موجود ہی ہوگی اللہ جو اللہ دل رات اس کے دل و دیوان میں گسی ہوئی تھی جو اس کو کردار کے اندر گھسی ہوئی تھی جو اس کی خلبت و جلوت کے اندر نظر آتی تھی اس کے نظریات میں بھی آئے گی اس کے نظریات کی بنیاد انہی چیزوں پر ہوگی تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لیجر کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ بولتے یار ان کے کردار کی بات نہیں کرو صرف ان کی باتیں دیکھو باتیں دیکھو عمل نہ دیکھو ہمارا جو اسلامی نقطۂ نظر ہے جو مسلمانوں کا نقطۂ نظر ہے اور جو حقیقت میں انسانی فطرت کا نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جس کو لیجر ماننا ہے جس کو قائد ماننا ہے جس کے نظریہ حیات کو حقیقی نظام زندگی سمجھ کر چلنا ہے اس کا ذاتی کردار بھی اچھا ہونا ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس لیے کہ لوگوں کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا بڑا مان لیتے نا تو اس کے طرز زندگی کو اپناتے ہیں اللہ اللہ، بے شک ایسے اس کی صرف باتوں کو نہیں لیتے ہیں، اس کے کاموں کو بھی لیتے ہیں یہ ایک انسانی فطرت ہے جسے دنیا میں ہیرو ورشپ بھی کہا جاتا جی ہے تو اب کیا ہے کہ لوگوں کی فطرت یہ ہے عادت یہ ہے کہ وہ جب کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں تو اس کی باتیں جو مرضی ہوں اس کے عمل کے پیچھے اپنے عمل کو جو وہ لگا دیتے ہیں ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان میں ایک گروہ گزرا ہے جو حدیث کا منکر تھا حدیث کا منقر تھا اور قرآن پاک کے اوپر بڑا وہ کلام کرتا تھا قرآن خدا کا کلام قرآن خدا کی شان قرآن کی عظمت یہ ہے یہ ہے یہ اس طرح ہوتا رہا تو کسی بندے کو پکڑ دکڑ کے وہ لے گئے کہ چلو یار تم بھی ہمارے یہاں نا ہم اسلام کی افاقیت اور اس کے اوپر باتیں کریں گے تم بھی آ جاؤ وہ چلا گیا کہ بھائی اسلام کی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنی ہے میں بھی چلا جاتا ہوں اب وہ بیچارہ زہر میں گیا زہر کے وقت گزرا اثر کا گزرا مغرب کا گزرا اسلام کی افاکیت ہی چلی جا رہی ہے نماز کا وقت ہی نہیں آ رہا اللہ اللہ. وہ بندہ پریشان کہ یار یہ کون سی اسلام کی افاکیت اور اسلام کے جناب تنتنے اور جناب پتہ کیا کیا بلند بالا باتیں ہو رہی ہیں یہ خدا کا فرد نماز ہے وہ تو ادا ہی نہیں ہو رہا اب جب مغرب بھی گزر گئی تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میری عرض یہ ہے وہ جس اسلام کی اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں وہ جو اس کی اس کا ایک فرد نماز ہے وہ کب ادا کرنی ہم نے تو اب وہ جو بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے فلاسفرس تو سوری سوری سوری سوری سمے یاد ہی نہیں رہا ہم اسلام کی اونچی اونچی باتیں Allah کرتے ہوئے Allah میں نماز یاد ہی نہیں رہی اس نے کہا بھائی اگر تمہارے ایسی اسلام کی اونچی اونچی باتیں کرنی نا تو میں سوری میں نہیں اس کے اندر شرکت کر سکتا وہ نکل نکلا اور یہ واقعہ اس نے اخبار میں لکھا یہ پاکستان کے اخبار میں چھپا ہوا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کردار ایسا ہوگا نا تو چونکہ یہ جو منکرین حدیث تھے ان کے جو ان کا جو بڑا تھا اس کا کردار اس طرح کا تھا تو پیچھے والے جو بڑے بڑے فلاسفر تھے نا سب کا کردار ایسا ہی تھا تو چونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ لوگ اپنے مقتدا کے پیچھے چلتے ہیں جیسا اس کا عمل ہوتا ہے ویسا عمل کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بھئی جو دوسروں کو دوسروں کا لیڈر اور پیشوا بننے والا ہے اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے قرآن پاک نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت تبدی فرمائی ایک جگہ پر اہل کتاب کو مخاطب کر کے نشاط فرمایا بنی اسرائیل کو فرمایا تم دوسروں کو تو اچھی باتوں کا بھلائی کا کہتے ہو اور اپنی جانوں کو بلا بیٹھے ہو حالانکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو تمہیں عقل نہیں تو دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت تو یہ والا جو طرز عمل ہے قرآن پاک اس کا رد کرتا ہے دین اسلام اس کا رد کرتا ہے اسی لیے دین اسلام اپنے نبی علیہ سلاد وسلام کی سیرت و کردار کو لوگوں کے سامنے ایسے کھول کر بیان کرتا ہے کہ بھائی زندگی کے کسی پہلو کے اندر بھی اگر تم نے قائدات کا بہترین کردار دیکھنا ہے تو نبی وبا علیہ صلاح وسلم کی سیرت کو دیکھ لو اس لیے میں فرما دیا اللہ کان فی رسول اللہ اس وقت نا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے بہترین رول ماڈل موجود ہے آئیڈیل موجود ہے کیوں اس لیے کہ امتیوں نے اپنے نبی کے پیچھے چل ہے انہوں نے نبی کی باتیں بھی لینی ہیں نبی کے اعمال بھی لینی نبی کے قول کے بھی پیچھے چلنا ہے ان کے عمل کے بھی پیچھے چلنا ہے تو اس لیے نبی پاک علیہ سلاحت السلام کو بطور آئیڈیل کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا اچھا نبی پاک علیہ السلط کے بعد صحابہ کے ہمارے لیے آئیڈیل جی. صحابۂ کے رام ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں ان کے اقوال اور ان کے اعمال دونوں ہمارے لیے رہنمائی ہیں جی. تو اب قرآن پاک نے کیا فرمایا قرآن پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے ولدی نتباحسان کے مہاجرین اور انصار میں جو سبقت لے جانے والے ہیں پہلے پہلے فرمایا وہ ولدی نتا ہوں اور وہ دوسرے بعد والے جنہوں نے اچھے کاموں میں پہلوں کی پیروی کی تو بعد والوں نے اتباع کی پیروی کی احسان کے اندر نیکی کے کاموں کے اندر پہلوں کا کردار نیک ہوگا تو اس کے اندر پیروی کریں گے نا بعد والوں کو اتباہ کا فرمایا کہ یہ پہلوں کی اتباہ کرے سابقین اولین مہاجرین انصار کی اتباہ کریں کیوں اتباہ کریں اس لیے کہ ان کا کردار وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدن یبداغون فضلا من اللہ و لدوار سیماہو فی وجوہہم من آخر سجود فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی ان کے صحابہ کیا ہیں کافروں روپے سخت ہیں آپس میں نرم ہیں تو ان کو دیکھے گا حالت رکو میں حالت سجدہ میں اپنے رب کا فضل تلاش کر رہے ہیں اس کی خوش تلاش کر رہے ہیں ان کی پیشانیوں کے اندر جو ہے وہ سجدوں کے نشان ہیں جو سجدوں کی نورانیت پیدا ہوتی ہے ان کی پیشانیوں کے اندر نظر آتی ہے اس لیے فرمایا ولدی نب تاب احسان کہ اچھائی کے اندر بھلائی کے اندر ان کی پیروی کرنی ہے تو اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کا پیشوا بنے اس کا ذاتی کردار بھی اچھا ہونا چاہیے ذاتی کردار اچھا نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کا پیشوا بننے کا حل نہیں اللہ اکبر مدی چینل کے ناظرین قرآن کا کلیمہ کلیما نور ہے اور اس سے ہدایت ملتی ہے اور جو لوگ قرآن کریم پر عمل کرنے والے اور پھر آقد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر چلنے والے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں تو وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور مفتی صاحب نے اسی طریقے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمیں اپنے بزرگان دین صالحین ہم سے پہلے جو اچھے لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے مسلمین کے حوالے سے اگر گفتگو ہوگی تو میرا خیال ہے موجودہ صدی میں امیر اہل سنت کے تذکرے کے بغیر اصلاح کی بات نامکمل ہوگی الحمدللہ ایک اکیلا شخص جو ہے وہ کراچی سے چلتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک سے دو اور دو سے دو ہزار اور دو ہزار سے دو لاکھ اور اب تو نہ جانے بات کہاں جہاں پہنچی ہے اور یہ سب ان کے کردار کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے ہے اور یقیناً دعوت اسلامی والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اللہ کریم ان کے سائے کو ہمارے سروں کے دراز فرمائے اور جیسے ہم اس دنیا میں ان کے دامن سے وابستہ ہیں قیامت کے دن بھی ہمیں انہی کے دامن کے سائے میں اٹھائے میں آپ تمام ناظرین کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مدنی چینل دیکھیں اور پھر اس پر امیر اہل سنت کا جو انداز گفتگو ہے یا انداز اصلاح ہے یا ان کا جو طرز عمل ہے اس کو بھی دیکھیں اور میرا یہ حسن زن ہے کہ آپ امیر اہل سنت کے ہر عمل کو انشاءاللہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کو میرے حسن زن کے مطابق آپ سنت کے مطابق پائیں گے اللہ اکبر اس دور میں ان جیسی شخصیت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اچھا مصب ایک اور سوال کی طرف ہم بڑھیں گے ہمارے معاشرے میں جیسے مسلمین کے کردار پہ جب گفتگو ہوتی ہے مختلف الفاظ کا سہارا لے کے بات کی جاتی ہے مسلمین کے خلاف دیندار طبقوں کے خلاف اچھا اس میں کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں پہلے میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسے فکر و نظر میں اعتدال کا ہونا جس کو انگلش میں اگر ہم کہیں تو ٹو بی ماڈریٹ ماڈریٹ ہونا یہ کہا جاتا ہے روشن خیالی کا لفظ ہے انلائٹنمنٹ کا لفظ ہے تو براڈ مائنڈڈنیس تو یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ کیا چیز ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی جو ہے نا وہ چیز کے اوپر غلط لیبل چشمہ کر دیا گیا ہے الفاظ کا کھیل ہے کشادہ ذہنی معتدل نظر و فکر اور روشن خیالی یہ تقریباً تین ہیں اسے ملتے جلتے پھر اور الفاظ آ جاتے ہیں نا جیسے آزادی کا لفظ آ جاتا ہے آزادی اظہار رائے کا لفظ آ جاتا ہے آزادی نسواں کا لفظ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا حقوق نسواں کا لفظ آ جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو الفاظ استعمال کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے اور آج کے زمانے میں جن الفاظ کا سب سے بدتر تر استعمال ہے وہ یہی والے الفاظ ہیں اللہ روشن خیالی معتدل نظر و فکر اور کشادر ذہنی یہ وہ الفاظ ہے جن کا کثرت سے غلط استعمال ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا اچھے الفاظ کو غلط مقاصد میں استعمال کرنا یہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اگر صرف ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں ویسے تو حضرت نوح علیہ سلاط والام کے زمانے سے بھی اگر لوگوں کے جملے لیں گے نا تو وہ بھی اسی طرح کے جملے چلتے آئیں گے لیکن اگر صرف تاریخ اسلام کو دیکھیں تو اس کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے شواہد اور بہت سارے دلائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایسے موقع پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا اور وہ جملہ اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے یوں کہہ لے کے کہ ایک اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی روشنی میں ان کو پرکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کلیما حقن اریدا بحل بات بہت خود بہت کلیما سچا ہے مراد باطل ہے بات کے الفاظ بہت اچھے ہیں لیکن جو اس سے مراد دی جا رہی ہے وہ بہت غلط ہے اللہ اللہ یہ چیز ہمیشہ سے چلتی آئی ہے مثال لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو یہ جملہ فرمایا کس موقع پر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ایک فرقہ پیدا ہوا خارجی خارجی فرقہ خارجی فرقے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو مہاد اللہ کافر کرار دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کافر کرار دیا وجہ،, وجہ یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک موقع پر جنگ میدان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سلح کے لیے آپ اپنی طرف سے ایک تو ایک شخص حضرت رضی اللہ تعالیٰ, رضی اللہ تعالی ان کے لیے لفظ استعمال ہوا حکم کہ یہ دونوں افراد حکم ہیں فیصلہ کرنے والے حکم فیصلہ کرنے والے جو یہ فیصلہ کر دیں گے وہ مانا جائے گا اب فیصلہ کرنے والے یہ دو بندے مقرر کر دیے خارجیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم اللہ حکم فیصل تو صرف اللہ ہے فیصلہ کرنے والا تو اللہ تعالی ہے حضرت علی نے ایک بندے کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا تو انہوں نے خدا کا شریک بنا دیا اس بندے کو خدا کا شریک بنا دیا لہ اور شرک کفر ہے لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ دارہ اسلام سے نکل گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سونا نا کہ یہ آیت ان آیتم اللہ کہ فیصلہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں اللہ کوئی اختیار فیصلے کا تو فرمایا کلمہ تو حق کلمہ سچا ہے کلمہ سچا ہے اریدا بحل باطل لیکن جو انہوں نے مراد مرادری ہے وہ باطل مراد ہے مرادری وہ باطل تو دیکھیں قرآن کی آیت کو استعمال کر کے انہوں نے غلط معنی لے لیا تو اگر یہ روشن خیالی وغیرہ کے الفاظ بول کر غلط معنی لے لیا جائے تو اس سے کون سا پہاڑ ٹوٹے گا مراد یہ کہ قرآن کی آیت جب نہیں چھوڑا گیا تو ان کا کیا بنے گا یہ یہ استعمال کر لے تو اتنا بڑا کیا ڈفرینس آ جائے گا اچھا اسی طرح پھر اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا موتزلہ موتزلہ نے اپنا نام رکھا اہل عدل و توحید ٹھیک ہے اہل عدل و توحید یہ اللہ کو عادل مانتے ہیں اور حقیقت میں اللہ کو ایک ماننے والے یہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم حقیقت اللہ کو عادل ماننے والے تو ہم ہیں اصل میں اللہ. یہ جو اہل سنت مانتے ہیں یہ خدا کو عادل نہیں مانتے थी. اچھا اور خدا کو حقیقت میں ایک واحد ہم مانتے ہیں یہ جو اہل سنت خدا کو واحد مانتے ہیں یہ نہیں صحیح مانتے ہیں. صحیح. وہ خدا کے صفات کا انکار کرتے تھے اہل عدل کہہ کے وہ فضل والی صورتوں کو خارج کر دیتے صحیح. اہل توحید خود کو کہہ کر وہ اللہ تعالی کی صفات کا انکار کرتے اللہ تھے اللہ کہ ذات ہی ذات صفات کوئی چیز نہیں صحیح. صحیح. اب دیکھیں ٹائٹل کیا استعمال کیا متضلا کہتے کہ ہم اہل عدل و توحید ہیں لیکن اس کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار اچھا اس کے بعد ایک اور فرقہ آیا وہ فرقہ تھا ظاہری فرقہ ابھی بھی چلتے ہیں وہ ظاہری کیا تھے بھائی قرآن حدیث کے جو ظاہر الفاظ ہے نا بس ان کے مطابق عمل کرنا ہے اور ان کی حکمت ان کے باطن اور اس طرف اصلا دیکھنا ہی نہیں بلے عقل کے سری خلاف ہو وہ چیز لیکن ہم نے بس ظاہر الفاظ کو لینا ہے اور ہم نے کسی چیز کی طرف غور نہیں کرنا یہ ایک نیا فرقہ تھا یہ صحبہ کے بھی طرز عمل کے خلاف یہ مجتحرین کے بھی طرز عمل کے خلاف تھا اچھا پھر ایک فرقہ تھا باطنی باطنی فرقہ کیا کرتا تھا وہ بھی قرآن ہی کو استعمال کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ قرآن کے جو الفاظ کے ظاہری معنی ہے نا یہ نہیں مراد اصل میں اندر کی بات اور ہے ان کا یہ ہوتا تھا نا اندر کی بات سیکرٹ اور سیکرٹ کچھ اور تو اندر کی بات کچھ اور ہے ان کے ان کا یہ چکنا تھا اچھا اب کیا ہوا آدم علیہ اسلام کا مطلب کچھ اور کر دیا موسا علیہ السلام کا مانا کچھ اور کر دیا فرون کا مانا کچھ اور کر دیا نمرود کسی اور کو بنا دیا ابراہیم علیہ اسلام سے مرا کچھ اور کر لیا جنت کے پیچھے کچھ اور ہی مفہوم لے لیا جہنم کے پیچھے کچھ اور مفہوم لے لیا سفات بال تعالیٰ کے پیچھے کچھ اور ہی سارے کا سارا دین بدل دیا کہ اندر کی بات یہ یہ جو ساری باتیں کرتے نا کہ جناب پانچ نمازیں فرض ہیں حج فرض ہے روز فرض ہے رمضان کے پورے کے یہ سب ظاہر کی باتیں اللہ اللہ اندر کی بات ہم بتاتے ہیں تو یہ تھا باطنی فرقہ اور انہوں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا بڑے بڑے علماء کو انہوں نے قتل کیا شہید کیا بڑے بڑے اسلامی بادشاہوں کو انہوں نے شہید کیا تو یہ اسلام دشمنوں کا ایک بہت بڑا فرقہ جو وہ گزر چکا ہے تو اب دیکھے کہ یہ استعمال کرنے والے قرآن کو اور ظاہری اعتبار سے کیا جی قرآن کے الفاظ کی جو روح ہے جو حقیقت ہے جو اسرار ہیں جو رموز ہیں جو گہری باتیں ہیں جو باطن ہے ہم اس کو لے رہے ہیں اللہ یہ جو روح اسلام کا آپ دیکھیں لیکن استعمال دی کہاں پر جا کے کر رہے ہیں دی دی رہے ہیں اچھا اسی طرح مجسمہ فرقہ گزرا مجسمہ فرقہ کیا کہتے تھے وہ اللہ تعالی کے لیے اسی طرح کے ہاتھ پاؤں چہرہ مانتے تھے جیسے معذ اللہ انسان کا ہوتا ہے کیوں کہتا ہے تھے قرآن کے اندر اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ تو جب قرآن کے اندر ہی یہ دونوں چیزیں مذکور ہیں تو لہذا ہمارے جیسی جیسے ہمارے ہاتھ ہے چہرہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ید اللہ قرآن میں ہے وجہ اللہ قرآن میں ہے لیکن ان کی حقیقت و ماہیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالی کی صفات ہے جن کی کیفیت ہم نہیں جانتے یا ان کا تعبیلی معنی علماء نے کیا شاعرہ نے کیا ہے تو وہ اس سے مراد ہو سکتے سکتی ید اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے وجاللہ سے مراد ہے کہ رحمت اللہ اس طرف متوجہ ہے یاویلیں میں ہے اس کی لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں شروع اسلام کی تاریخ سے آج تک یہ چیز چلتی آئی کہ الفاظ تو اچھے لے لیے لیکن ان کے معنی غلط لے لیے اب وہ والی چیز تو کم ہوتی گئی اگرچہ ان میں سے چیزیں وہ بھی موجود ہیں ابھی پہلے والی چیزیں بھی موجود. آج بھی آج کو باطنی باطن کے نام پہ کفریات مل جائیں گے آج بھی آپ کو توحید کے نام پہ الٹی سیدھی چیزیں بیان کرنے والے مل جائیں گے آج بھی آپ کو اس طرح کی اچھے اچھی چیزوں کے اوپر بہت ساری دوسری چیزیں بیان کرنے والے مل جائیں گے لیکن اب چونکہ زمانہ آزادی آزاد خیالی थी। थी। اور थी। ہر طرح کی زندگی گزارنے کا شرم و حیا کو بائے بائے کہنے کا ہے تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ اب اچھے الفاظ سنیں. हم... اچھے الفاظ چنے ان اچھے اچھے الفاظوں کے اندر یہ آگے کشادہ خیالی کشادہ م... ذہنی کشادہ ذہنی روشن خیال خیالی کشادہ ز... ذہنی م... م... آزادی اور معتدل نظر و فکر ٹھیک ہے نا اب کہتا نا یہ موتدل نظر و فکر مراد یہ کہ بڑا ماڈریٹ ہے بڑا درمیانہ درمیانہ را چلنے والا ہے اور روشن خیال ہے اس کے خیالات میں تاریکی نہیں ہے لائٹ ہے فل اف لائٹ ہے یہ اچھا یہ بڑا جو ہے نا وہ اس کا ذہن بڑا کشادہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتا کشادہ زین آدمی ہے یہ الفاظ استعمال کر کے ان کے معنی غلط رے لیے اور وہی قوم کے اندر جو وہ پھیلا دیے اور اب اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنے لگے اب یہ واضح ہوا کہ ان الفاظ کے غلط معنی لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے تو غلط معنی لے لیے جب میرا سوال یہ ہے کہ پھر ان کے صحیح اور درست معنی کیا ہے اور ان کا جو صحیح استعمال ہے ان کو کس جگہ پہ کس محل میں مطلب پروپر کانٹیکسٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اپنے حبیب علیہ صلاح و دیے ہیں اور سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریف فرمائی ہے آپ نے اپنی سنتیں اور اپنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ہمارے لیے حرف آخر قرآن و حدیث سبحان بے شک آگے قرآن و حدیث سے مجتحدین نے سمجھا پھر انہوں نے ہمیں سمجھایا وہ ان مجین کا ہمارے اوپر احسان ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ قرآن و حدیث ہے لہذا قرآن و حدیث کی باتوں کے اوپر تو ہم جو نام اپنی جانوی قربان کرتے ہیں بے شک اور اس کی ایک ایک بات کے اوپر جو ہے نا وہ ہم شروبست سے کلام کریں گے اس کے ایک ایک لفظ کے لیے ہمیں بھلے تیس تیس جلدوں والی لغت کو دیکھنا پڑے ہمیں پورا جو ہے وہ زمانہ عرب تلاش کرنا پڑے ہمیں بھلے اس زمانے کی جملہ لغات کو اپنے سامنے رکھنا پڑے تلاش کرنا پڑے ہم سب کچھ کریں گے ٹھیک ہے نا تو ان الفاظ کی کیا اوقات ہے کہ ان کے اوپر ہم جو ہے وہ کلام کرے کہ جب ہم خیالی خیالیہ آپ کے منہ سے نکل گیا اب ہم اس کے شارے بن کے بیٹھے ہوئے اس کو بیان کرنے لگے دیگر? یہ تو ہے حقیقت ان الفاظ کے اعتبار سے لیکن چلے یہ استعمال کرتے ہی ہیں تو چونکہ اردو میں بولتے تو ہماری اردو زبان کے لفظ ہیں انگلش میں بولتے ہیں تو چلے جی ہمارے بہت سارے لوگوں کے سابق آکاؤں کی زبان ہے تو اس کے اعتبار سے لے لیتے ہیں بات یہ ہے کہ کس معنی میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں کشادہ وہنی روشن خیالی موت نظر و فکر کس معنی میں بولا جاتا ہے ان تینوں لفظوں کا معنی ایک ریا لیا جاتا ہے تینوں لفظوں کا معنی ایک ہی لیا جاتا ہے وہ کیا وہ یہ ہے جو چیز اسلام نہیں ہے وہ یہ ہے اور جو اسلام میں ہے وہ اس کے خلاف ہے اللہ اللہ اگر ایک آدمی اسلام کی ساری تعلیمات پر پوری طریقے سے عمل کرتا ہے تو پھر وہ روشن خیال نہیں ہے پھر وہ معتدل نظر و فکر نہیں رکھتا یہ مراد پھر وہ کشادہ ذہن نہیں ہے ایک آدمی صبح ہو یا شام دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نماز نہیں چھوڑتا وہ نبی پاک وسلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ سر پہ امامہ آج کے دور میں پہن کے گھوم رہا ہے وہ جناب آج بھی سنت ساری ادا کرتا ہے وہ آج بھی جو ہے وہ اپنی گفتگو کے اندر السلام علیکم بعد وقت پہ اللہ سبحان اللہ الحمد للہ کہتے تو یہ روشن خیالی کے خلاف ہے یہ معتدع نظر و فکر کے خلاف ہے یہ کشادہ ذہنی کے خلاف ہے تو معنی تو الفاظ کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز پردہ اسلام میں ہے لہذا یہ روشن خیالی کے خلاف بے پردگی چونکہ اسلام کے برخلاف ہے لہذا وہ روشن خیالی میں ہے سود حرام ہے تو اب اگر یہ بات کہی نا تو یہ معتدل نظر و فکر نہیں ہے اللہ سود حلال ہے یہ معتدل نظر و فکر ٹھیک ہے اللہ اللہ اچھا موسیقی اور لڑکے لڑکیوں کا شاہمانی انداز میں اکٹھے ہونا اور سب الٹی سیدھی حرکتوں کی بنیادیں رکھنا ویلنٹائن ڈے منانا یہ سب چیزیں یہ کرنا یہ روشن خیالی ہے اور اس کے خلاف ہونا یہ تنگ ہے یہ تنگ ہے تو اگر آپ ان چیزوں کے استعمالات ان الفاظ کے استعمالات دیکھیں تو خلاصہ کلام ہی بنتا ہے کہ جو چیز اسلام کی تعلیمات میں ہے وہ روشن خیالی کے خلاف ہے وہ معتد نظر و فکر کے خلاف ہے کشادہ ذینی کے خلاف ہے. اور جو اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے وہ ان میں داخل ہے استعمال تو یہ ہے اب آجائیں جائیں کہ اس کا حقیقی معنی بننا کیا چاہیے یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہونے چاہیے وہ میری کرتا ہوں پہلا لفظ لے لیں روشن خیالی ٹھیک روشن خیالی کا لفظ روشن لائٹ کو بولتے ہیں روشن خیالی لائٹ ہے خیالات کے اندر روشنی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ روشنی وہ ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روشنی ہے روشنی وہ نہیں ہے جو لبرلس کہیں روشنی وہ نہیں ہے جو دیسی لیبرلز کے روشنی وہ نہیں ہے جو انگریز کہ روشنی وہ نہیں ہے جو مغرب کہ روشنی وہ نہیں ہے جو غیر مسلم کہ روشنی وہ ہے جسے خدا روشنی کہ خدا کسی روشنی کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا قد جا من نور سبحان سبحان تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور نور سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک لہذا جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس آتا ہے وہ نور ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے وہ نور ہے اور جو ان تعلیمات کے برخلاف ہے تو نور کے مقابلے میں تاریکی ہے لہذا جو سرکار کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ تاریخی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے، ileka, تاکہ آپ لوگوں کو تاریخیوں سے نکالے نور کی طرف سبحان اللہ، بے شک. تاریخیاں کیا تھی کفر جہالت گمراہی جہلیت کی کرپوتے جہلیت کے کام بے پردگی سود موسیقی بے حیائی اور آپس کے اندر جو انہوں نے جو بدکاریوں کے اڈے بنائے ہوئے تھے جو غریبوں پہ ظلم و ستم کے طریقے اپنائے ہوئے تھے یہ ساری اسی سارے طریقے ظلمات ہیں یہ ہیں اسی طرح بت پرستی یہ سب تاریخیاں ہیں اس کے مقابلے میں نور کیا تھا وہ قرآن تھا وہ اسلام تھا وہ دین حق تھا وہ خدا کا پیغام تھا وہ نبی پاک اسلام کی تعلیمات تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازر فرمایا تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالے اور روشنی کی طرف لے ہے تو اب جو اس روشنی میں ہے جسے خدا روشنی فرماتا ہے جسے خدا نور کہتا ہے جسے خدا لائٹ کہہ رہا ہے جس کے پاس یہ لائٹ ہے نور ہے روشنی ہے وہ روشن خیال ہے جس کے پاس یہ لائٹ نور ہے, ہے، وہ روشن اب اس کی مثال رکھ کر دیتا ہوں مثال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اور بے پردگی نہ کرو جیسے سابقہ جاہلیت کی بے پردگی ہوتی تھی جاہلیت میں بے پردگی تھی جاہلیت زمانۂ جاہلیت کے اندر ان کے لباس وہ ایسے پہنتے تھے کہ لباس پہن کے بھی اندر کا نظر آئے بدن کے آغا کا کچھ کچھ حصہ نظر آئے دوسروں کو غلط ترغیب دینے کا سبب بنے اس طرح کا زیور پہنتے تھے کہ جن کے بجنے کی آواز دوسروں تک جائے اور وہ مائل ہوں یہ تھی وہ ساری تاریخیاں جن سے اللہ تعالی نے نکالتے ہوئے فرمایا کہ زمانہ جہلیت کی ساری تاریخیاں چھوڑ دو یہ بے پردگی چھوڑ دو تو قرآن کی جو روشن خیالی ہے اس نے بے پردگی کو تاریکی قرار دیا اور پردے کو اس کے مقابلے میں نور اور روشنی قرار دی بے سبحان اللہ پردگی مو. کے معاشرے اور ماحول کو تاریکی قرار دیا ظلمات قرار دیا اور پردے اور حیا کے ماحول کو اللہ تعالی نے نور اور روشنی قرار دیا لہذا روشن خیال وہ ہے کہ جس کے پاس خدا کا دیا ہوا نور ہے روشنی جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہے وہ روشن خیال نہیں وہ تاریخ خیال ہے بے شک, وہ بے شک. تاریخ خیال بے شک. ہے اچھا اب آ جائے دوسری بات کی طرف معتدل نظر و فکر معتدل کا مطلب کیا ہوتا ہے درمیانہ اعتدال یعنی ادھر سے ادھر کے درمیان افراط اور تفریح کے درمیان بہت حد سے بڑھ جانا ادھر کو یا ادھر کو اس کے درمیان والی چیز کو اعتدال کہتے معتدل درمیان والا جو ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے اسے معتدل کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ معتدل ہے کیا فرمایا کہ تم دعا کیا کرو اہ دن سروت المستقیم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معتدل راستہ دکھائے تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معتدل راستہ دکھائے مستقیم راستہ دکھائے مستقیم اور معتدل ایک ہی چیز ہے مستقیم بھی سیدھا اور معتدل بھی سیدھا جو ٹیڑا نہیں ہے وہ معتدل ہے جو ٹیڑا نہیں ہے وہ معتدل ہے جو ٹیڑا نہیں ہے وہ سیدھا ہے تو سراط مستقیم جو دینی اسلام ہے یہ ہے اعتدار اور جس کے پاس یہ والا یہ اصلاح حقیقی اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ہے معتدل ندر فکر والا ایک بات دوسری بات اللہ تعالی دینی اسلام کے بارے میں اور اس کی تعلیمات کے بارے میں رشاط فرماتا ہے بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستا ہے اور راستوں پہ نہ چلو ورنہ خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے سیدھا راستہ صرف ایک ہے شرح کے اندر مفصری نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین کے اوپر اس طرح ایک سیدھی لکیر لگائی اور پھر اس سے ادھر ادھر ادھر ادھر اس سا کافی ساری لکیریں لگائی پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ اسلام کا ہے اور یہ سارے راستے گمراہی کے جو اس راستے سے دائیں ہو رہا ہے وہ گمراہی کے راستے پہ تو فرمایا کہ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے تو جو سیدھا راستہ ہے جو معتدل راستہ ہے وہ ایک ہے اور وہ اسلام ہے وہ اسلام کی سچی تعلیمات ہیں وہ وہ ہے جو قرآن میں آئی, حدیث میں آئی سبحان اس سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہوگا وہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے وہ ٹیڑے بن کا راستہ ہے وہ غلط راستہ ہے اب ذرا اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اور جن پر آج کے لوگ معتدل نظر و فکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو ذرا آپ دیکھیے جیسے میں نے ارد کیا کہ اگر تو کوئی آدمی سود کے خلاف بات کرتا ہے تو کہتے یار متدل نظر و فکر نہیں ہے اس کی جبکہ قرآن کی روح سے یہی معتدل ہے جو سود کو حرام کہہ رہا ہے یہی معتدل ہے جو بے حیائی کے خلاف بات کرتا ہے تو کہتے متدل نظر و فکر والا نہیں نیرو نیرو مائنڈیڈ ہے اس کا کشادہ نہیں ہے جب اسلام کی نظر میں پردہ ہی اعتدال والا راستہ ہے اسلام کی نظر میں سود کی حرمت ہی اعتدال والا راستہ اسلام کی نظر میں گانے بازو کی حرمت ہی اعتدال والا راستہ ہے ان سے بچنا ہی اعتدال والا راستہ ہے تو جو اسلام کی روح سے معتدر راستہ ہے وہ یہ ہے تو جو حقیقی معنی ان الفاظ کے اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو وہ یہی بنتے ہیں کہ نور روشنی اور لائٹ یہ اسلام ہے اعتدال اسلام ہے اسلام کی تعلیمات ہے جو اس سے ہٹنے والا ہے وہ اعتدال سے بھی ہٹنے والا ہے وہ روشنی سے بھی ہٹنے والا ہے اعتدال سے ہٹا تو ٹیڑھے من میں گیا اور روشنی سے ہٹا تو تاریکی کے اندر گیا سبحان اللہ ان الفاظ کا جو صحیح مفہوم ہے جو ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ قبلا مفتی صاحب نے بیان فرمایا اس زمن میں قرآن کی مختلف آیات کی بھی تلاوت ہوئی اور ان کا ترجمہ اور تشریح قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کا منبع ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے لیکن اس کو سمجھا ایسے لوگوں سے جائے یا ایسی کتب سے جائے کہ جو صحیح اور مستند علما کی لکھی ہوئی ہیں میں سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس دور میں قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہو چکا ہے آپ اگر سیدھے رستے پہ رہنا چاہتے ہیں آپ اگر صراط مستقیم پہ رہنا چاہتے ہیں تو علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی جو مستند تفاصیر ہیں ان کے مطالعے کو اپنی عادت بنا لیجئے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس موجودہ دور میں جو سب سے آسان میری دانست میں ہے وہ صراط الجنان ہے دعوت اسلامی کے مکتبے نے اس کو شائع کیا ہے اور بغیر کسی قیمت کے آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں قرآن کریم کی کیا فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہی کافی ہے کہ خی من تب القرآن و تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم خود حاصل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے اگر آپ دوسروں کو تعلیم نہیں دے سکتے تو کم از کم خود تو قرآن کی تعلیم حاصل کر لیجئے اور اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کا کہ جس نے ہر آدمی کے لیے قرآن کا سیکھنا اور اس کا درست طریقے سے تلاوت کرنا اور اس کا سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان بنا دیا ہے اگر آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے تو مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہے آپ دنیا کے ایسے خطے میں ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی کاری صاحب نہیں ملتے تو آپ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت سن کر اپنے دل کو قرآن کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہم پہ بہت کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے اللہ کریم ہم تمام کو دعوت اسلامی کے ساتھ قادم آخر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا صاحب اسی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ایک سوال اور بھی بنتا ہے اور وہ باقی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ نے مفہوم واضح فرما دیا کہ کیا ہونا چاہیے ان الفاظ کا کشادہ ذہنی ہے براڈ مائنڈنس ہے ان ہے یا پھر اسی طریقے سے ماڈریشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ایک بات تو دیکھی گئی ہے کہ جن لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے وہ بڑے با مروت بڑے پولائٹ بڑے باخلاق ہوتے لیکن معذرت کے ساتھ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دینی طبقے ہیں جو دینی طبقے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے بھی خالی ہوتے ہیں اور وہ بڑے سخت ہوتے ہیں بڑے ہارڈ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی افواہوں میں سے ہے کہ یہ جو روشن خیال ہیں کشادہ ذہن ہے معتدل فکر و نظر والے ہیں بڑے باخلا ہوتے ہیں بڑے میٹھے ہوتے, ہوتے ہیں بڑے پولائٹ ہوتے ہیں سویلائز ہوتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں میں دی چند ایک الفاظ آپ کے سامنے آرز کرتا ہوں تو چور हा? ڈاکو ٹیرے غدار بدماش اور خائن کرپٹ یہ سارے کے سارے الفاظ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں हा? یہ کسی کے منہ سے نکلتے ہیں تو روشن خیالوں کے منہ سے ہی نکلتے ہیں اللہ اکبر اور اگر اس کو پولائٹنس کہتے ہیں اسے نرمی کہتے ہیں اسے تہذیب کہتے ہیں اسے شائستگی کہتے ہیں تو پھر تو واقعی یہی شائستہ ہیں اور ہم غیر شائستہ ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح دوسرے الفاظ میں کچھ عرض کرتا ہوں قبائلی بنیاد پرست کٹ ملا اندھے جاہل زمانے کے تقاضوں سے نا آشنا جو جی ہے وہ زمانہ قبائلی زمانوں میں رہنے والے چودہ سو سال پرانے جو زندگی گزارنے والے دقیہ نوسی صحراؤں کے باسی دکیانوسی. دکیانوسی. یہ الفاظ بھی روشن خیالوں کے منہ سے ہی نکلتے ہیں دین داروں کے بارے میں روشن خیالوں, دکیانوس خیال دکیانوس دکیانوس خیالوں دکیانوس دکیانوس کے منہ سے نکلتے دکیانوس ہیں دکیانوس تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ بڑے سویلائز ہوتے ہیں بڑے پولائٹ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جس وقت وہ کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت پولائٹ ہوتے ہوں گے تو ورنہ جو ہے یہ الفاظ بڑے کامن ہیں ان لوگوں کی زبان پہ آپ جو ہے ذرا میڈیا کو دیکھیں آپ جو ہے ذرا سوشل میڈیا کو دیکھیں آپ ذرا ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں آپ ذرا ان لوگوں کی جہاں پر ٹی شاپ اور کافی شاپ وغیرہ کے اوپر جو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں وہاں ذرا دیکھیں تو یہ ساری تہذیب شائستگی جو ہے نا وہ سب پتہ چل جائے گا کہ تہذیب و شائستگی کیا ہوتی ہے لہذا ابھی تک کا جو ہمارا مشاہدہ ہے اور جو دنیا بھر کا مشاہدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ سخت سے سخت لفظ اور گھٹیا سے گھٹیا گالی سب ان کے منہ سے برامد ہوتی ہے لہذا تہذیب شائستگی پولائٹنس جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے <متحدث> فیملی کے ساتھ ہوں باخلا کو ان کے ساتھ اچھا طریقے سے چلتے ہوں تو وہ تو الحمد دیندار بھی ہوتے ہیں <متحدث> <اسے متحدث> اس میں تو ایسی بات نہیں ہے اچھا اب یہ ہے کہ ایک تاثر جو بن گیا کہ تاثر تو تا ہے ان کے بارے میں کہ یہ ہیں بڑے تھے مہذب ہوتے ہیں شائستہ ہوتے ہیں یہ ساری تعلیم یہ ساری شائستگی یہ ساری نرمی یہ ساری اف... سارا درگزر اور یہ میٹھی میٹھی باتیں یہ تب تک ہیں جب تک بات دین کے خلاف ہو رہی ہے جب تک دین کو ہٹ کیا جا رہا ہے جب تک دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جب تک دین کی تعلیمات کا انکار کیا جا رہا ہے تو یہ روشن خیالی بھی باقی ہے یہ معتدل نظر و فکر بھی باقی ہے یہ کشادہ ذہنی بھی باقی ہے یہ اخلاق مروت بھی باقی ہے چہروں کی مسکراہٹیں بھی باقی جب تک بات اسلام کے خلاف اور جب بات ہو جائے ان کے خلاف اور ان کے کسی لیڈر کے خلاف تو پھر آپ دیکھیے گا ذرا تہذیب شائستگی نرمی ملاتفت، ملائمت یہ ساری کدھر جاتی ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے جو کلپس وغیرہ ہمیں موصول ہوتے ہیں کہ اپنے اگر کسی کے خلاف بات کی جاتی ہے تو وہ گلاس اٹھاتا ہے پانی کا دوسرے کے منہ پہ مارتا ہے وہ اسی وقت جو ہے نا وہ اس کے غریبان کو پکڑ کے جنجوڑنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے یہ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے ایجوکیٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے شائستہ اور مہذب بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے کشادہ خیال اور روشن خیال بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے معتدل نظر و فکر والے بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو کرسی اٹھا کے دوسرے پہ مارنے والے ہیں وہ یہی والی قوم ہوتی ہے جب اپنے خلاف اور اپنے لیڈر اور اپنی پارٹی وغیرہ کے خلاف بات ہوتی ہے تو ساری تہذیب شائستہ کی ڈسٹبین کے اندر ڈال دی جاتی ہے جب تک بات اسلام کے بارے میں اللہ رسول کے بارے میں ہے تب تک جو وہ ساری تہذیب اور شائستگی یاد رہتی ہے یہ منافقانہ تہذیب ہے یہ منافقانہ شائستگی ہے اس طرح کی اگر تہذیب و شائستگی کی آپ بات کرتے ہیں کہ جب تک دین کے بارے خلاف بات ہوتی تھی آپ شائستہ رہیں جب آپ کے خلاف بات ہو جائے آپ آپس سے باہر ہو جائے منہ سے آگ اگلنا شروع کر دے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے تو ایسی تہذیب اور شائستگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی تہذیب و شائستگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اچھا اب رہا کہ یا اہل علم باشینوں کے اوپر غزب ناک ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں آپ کبھی غور کریں کہ وہ کس چیز کے اوپر غصہ کرتے ہیں دیکھیں غصہ آپ کو ہر طرح ملے گا آپ کو پڑھے لکھوں میں بھی ملے گا آپ کو شائستہ مہذب کہلانے والوں میں بھی ملے گا اور آپ کو دینداروں میں ملے گا فرق یہ ہوگا کہ دیندار آدمی غصہ کر رہا ہوگا جب اسلام کے خلاف بات ہوگی اور پڑھے لکھے اور مہذب لوگ جو کہلانے والے ہیں وہ غصہ تب کر رہے ہوں گے جب ان کے خلاف بات ہوگی تو غصہ دونوں جگہ ہو رہا ہے ایک کا غصہ دین کے خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے ہے دوسرے کا اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے غصہ ہو رہا ہوتا ہے فرق یہ ہے پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک جو لوگوں نے تصور قائم کر لیا کہ بھائی غصہ بہار صورت برا ہے سختی بہار صورت بری ہے یہ تصوری غلط ہے یہ تصور ہی غلط ہے سختی کے اپنے مقامات ہیں نرمی کے اپنے مقامات ہیں آدمی ذاتی معاملات میں نرم ہونا چاہیے اور جہاں پر مقصدیت ہے جہاں پر کوئی بلند جو ہے وہ سوچ ہے نظریہ ہے اس کے لیے آدمی سختی بھی کرتا ہے یہ ملکوں کے نظام جو ہے جو دنیا کا نظام ہے وہ صرف نرمی پہ نہیں چلتا نرمی سختی دونوں کو مکس اپ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے گھروں کا نظام صرف نرمی پہ نہیں چلتا زیادہ نرمی ہوتی ہے لیکن تھوڑی اس کے ساتھ سختی بھی چلانا پڑتی ہے پولیس جو ہے وہ ہر جگہ نرم, نرم نرم نرم ہی چلتی رہے تو کبھی نظام نہیں چل سکتا تو یہ جو بات لوگ جملہ بول دیتے ہیں نا یہ غصہ جی حرام ہے غصہ یوں حرام نہیں ہے کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ صورت کے اندر غصہ حرام ہو لیکن ہر جگہ غصہ حرام ہو جائے ایسی بات نہیں ہے تو کسی جگہ نرمی ہوتی ہے کسی جگہ سختی ہوتی ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اعتدال سے ہٹ جائے کوئی شخص جو صحیح اسلامی تعلیم ہے اس سے ہٹ جائے صحیح اسلامی تعلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرو اللہ کے لیے غصہ کرو اپنی ذات کے لیے نہیں کرو اللہ تعالیٰ کے لیے کرو لہذا اب اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے غصہ کرتا ہے تو باہر اس کی تفیم ہونی چاہیے خواہ وہ مذہبی آدمی ہے یا وہ غیر مذہبی آدمی ہے لیکن یہ لیبل لگا دینا کہ مذہبی لوگ سخت ہوتے ہیں اور دوسرے نرم ہوتے ہیں یہ لیبل حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے کہ جیسے میں نے ابھی وہ مثالیں ارض کی اس وقت ہمارے ملک کے اندر اگر چینلز لے لیں مثال کے طور پہ پچیس دنیاوی چینلز ہیں دو تین مذہبی چینلز ہیں دونوں چینلز کی ایک پورے ہفتے کی ریکارڈنگ نکال لیں دونوں کی تعلیمات آپ دیکھیے گا دونوں کے افراد کے اندازے گفتگو دیکھیے گا دونوں جگہ پر جو ہے ان کے ان کا اسروب بیان دیکھیے گا اور ان کے الفاظ لیجیے گا کس جگہ جہاں پر مذہبی چینل ہوگا وہاں الفاظ نرم ہوں گے انداز گفتگو سمجھانے کا ہوگا اور وہ جو دوسرے چینلز ہوں گے وہاں پر دوسرے کا گریبان پکڑنے کی دوسرے کو الٹا لٹکا دینے کی دوسرے کو جو دوسرے کو گھسیٹنے کی اور دوسرے کو جو ہے نا تحس نہس کر دینے کی وہاں یہ باتیں ہوئی ہوگی یہ ہے فرق مذہبی جو ہے وہ تبقے کے اندر اور جو دین سے دور طبقہ ہے ان کے درمیان لہذا یہ بات جو ہے نا یہ فی نفسی ہی غلط ہے کہ مذہبی لوگوں میں سختی ہوتی ہے اور یہ جو روشن خیال کہلانے والے ان کے اندر نرمی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ مذہبی لوگ جو ہے غصہ کرتے ہیں جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے اور یہ کشادہ دیر غصہ کرتے ہیں جہاں پر اپنی ذات کی بات آتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ پروپگینڈا ہے اور ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس پروپوگینڈے سے متاثر ہو کر روب میں آ جاتی ہے ہمارا رویہ جو ہے وہ معذرت خانہ ہو جاتا ہے ہم ان کی بات کو صحیح مان کر تھوڑے سے مروب ہو جاتے ہیں لیکن میرے لیے تو جو مفتی صاحب کا آج کا پروگرام ہے بالخصوص اور پچھلے بھی پروگرام لیکن آج کے پروگرام میں کچھ ایسی میں کہوں گا گہری سازشوں کا انکشاف ہوا ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے کیسے ہمیں میسمرائز کر کے برائی کو اچھائی بنا کر اور اچھائی کو برائی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑیے گا مدنی چینل کو دیکھتے رہیے اور بالخصوص اس سلسلے کو فالو کیجیے آپ کو اس کے کلپس ملیں گے آپ کو اس کے پروموز ملیں گے آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں آپ ان پروموز کو ان کلپس کو فارورڈ کیجئے اور ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اسلام کا صحیح رخ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کریم ہم تمام کو اسلام کے ناصرین میں سے بنائے اور ہم سے دین کی خدمت لے لے آمین وجا نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم